یہ اصل میں ہے جو پرانے وزن ہے نا اس کے حساب میں نیا جو ہم نے حساب لگایا تو دو تولے سات ماشے چاندی کم سے کم یہ جیسے کہیں نکاح ہو رہا ہو مہر کا تذکرہ نہیں تو کتنا مہر ہوگا اتنا مہر ہوگا اس سے کم نہیں یہ جو لوگوں میں رائے ہے نا پچیس روپے بتیس پیسے یا بتیس روپے اکتیس پیسے یہ سب بیکار اور رہا یہ کہ یہ تو نا کم سے کم آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق مہر رکھنا چاہیے ٹھیک اب آپ کو تعجب ہوگا ہمارے یہاں برادریاں ایسی کہ آپ اگر حال میں نکاح کریں تو آپ دس ہزار روپے جرمانہ ہوگا یا بیس ہزار روپے جرمانا کیوں کہ یہاں یہ کہ مسجد میں نکاح ہونا چاہیے کارڈ اگر آپ نے قیمتی چھاپا جماتے آپ پر ڈنڈ کر دیں گے آپ نے اتنا قیمتی کار چھاپا مہر کتنا طے ہو سو ہونا چاہیے پابندی اور میل اٹھا کر نکاح پر اس میں پابندی پابندی تو سب میں کرے مسئلہ اب میں آپ سے پہلے بھی شاید میں نے کہا اور اب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے اپنے زمانے میں قدغن لگائی میں نے یہ سنا ہے آپ لوگ مہر زیادہ مانتے اس پر تقریر کی بڑی جلالت کے ساتھ تو اس میں آپ نے اگر کوئی سیاست پڑھی ہو پولیٹیکل سائنس پڑھا ہو یا دیگر اس میں ایک سبجیکٹ ہے اظہار آزادی راہ ہر مملکت کا آدمی اپنی رائے کا اظہار کر سکتا یہ شریعت میں بھی کہ کتنا ہی بڑا آدمی لیکن آپ کو رائے کا اظہار کرنے کی آزادی نبی کریم علیہ السلام کا معاملہ تو دیگر معاملہ سے جدا اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا ذریعہ وہی ہوتا اور وہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتی مثلا سلح ہدے نہایت کمزور سولہ اگر آپ اس کے مندرجات کو دیکھیں لوگوں نے پڑھانی تبصرہ کرنا شروع کرتے ہیں سیدھے اس کو پڑھا جائے اتنی کمزور شکے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کافروں کے معاملے بہت سخت یہ جو قرآن کی آیت ہے فارمان کا فار سے حضرت فاروق اعظم کی ذات ہونی چاہیے فاروق اعظم سے یہ معاملہ برداشت نہیں ہو ہم اتنی کمزور صلاح کیوں کر رہے ہیں؟ حضور کے پاس آئے کہ یا کیا ہمارا دین حق نہیں پنایا؟ پھر ہم اتنی کمزور صلاح کیوں کر رہے ہیں یہ ہیں اس کے برائیاں یہ ہیں اس سے یہ فائدہ صرف حضور نے ایک جملہ فرما عمر میں اللہ کا رسول کیا مطلب جب میں اللہ کا رسول ہوں تو میرے ہر کام من جانب اللہ لیکن پھر بھی حضرت فاروق احمد صدیق اکبر کے پاس ہوں. کا آپ بتائیے کہ اتنی کمزور سلح ہم کیوں کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر بجائی جس سمجھاتے ترجمہ اردو میں یہ ہے عمر حضور کے گھوڑے کی لگام تھامے رہو وہ اللہ کے رسول اور بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ جسے وہ شکست کہہ رہے تھے وہ فتح اور مسب بدل گئے وہ تو یہ اب سن حضرت اللہ عنہ جب انان حکومت سنبھالی مجموعے سے خطاب فرمایا لوگوں یہ بتاؤ میں جب تک سیدھا چلوں میرا ساتھ نا شریعت کے مطابق اچھا یہ بتاؤ کہ میں اگر ٹیڑھا چلا تو کیا کرو ایک صحابی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا اگر آپ ٹیڑھے چلیں ہم آپ کو ایسا سیدھا کر دیں گے جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے تو حضرت نے فرمایا پھر تو تم لوگ بڑے کام کے لوگ ہو اس کا مطبق ہے ازہار آزادی ازہار رائے ہر را آدمی اپنے رائے کا ازہار کا یا بات اس کی مانی جا یا نہ مانی جا فاروق اعظم بڑک دب دبے سے کہا کہ مجھے شکایت ملی ہے کہ آپ لوگ مہر زیادہ رکھ رہے ایک خاتون کھڑی ہوئی گئی امیر المومنی جب اللہ اور اس کے رسول نے اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائے تو آپ کیسے ہماری سرزنش کر رہے؟ تھوڑی دیر فاروق اعظم نے س یہ ہے بڑے لوگوں کا معاملہ کہ اگر کہیں سہو ہو جائے جائے سوچنے کے بعد کہا عورت نے صحیح کہا مرد نے خطا کی آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مہر رکھے یہ جائے ہے میں نے یہاں کہیں ذکر کیا تھا آپ کو میں نے ایک نکاح پڑھایا جس میں پچاس لاکھ مہر تھا اور صرف مہینہ جیب خرچی ایک لاکھ روپے تھے تو لوگ ایسا بھی مہر رکھتے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں کم سے کم اتنا دو تولے سات ماشے جو میں نے حساب لگایا یہ جی اور کوئی سات پوچھئے